بسم اللہ اللہ اللہ محمد اللہ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوها عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الآية <تصفيق> <تصفيق> شامنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان <تصفيق> الله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 دشمن جماعت کے متعلق مسلمانوں کو کما حق ہو باخبر کرنے کے لیے وہ نئے حقائق پیش کرتا ہوں اس موضوع کا نام ہے وہابیوں کی انگریز پرستی اور انگریز غلامی سبحان پہلے نام رک... ایک موضوع پیش کیا تھا اس کا نام تھا وہابیوں اور دیوبندیوں کی انگریز دوستی لیکن تاخیر کے بعد پتا چلا ہے کہ یہ دوستی سے اگلا مرحلہ ہے یہ ان کے پرستار ہیں اور غلامی حقیقت یہ ہے کہ جو ان کے پرستار ہیں اور غلام ہیں اور غلام اپنی آقا کی وفاداری میں اچھا غلام ہے کوئی کثر نہیں چھوڑتا انہوں نے بھی اپنے آقا کی وفاداری میں بالکل کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی انتہائی تلخ ہیں ایسی باتیں پیش کرتا ہوں دنیا وابیت کا کوئی شخص ان سے فرار نہیں کر سکے گا سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ سوائے قرار کے چارہ نہیں ہوگا سبحان اللہ ان کی انگریز پرستی اور انگریز غلامی کو بیان کرتا ہوں لیکن یہ بتاتا چلوں کہ وہابی سے مراد دو ٹولے ہیں دونوں پر وابیت کا اطلاق ہوتا ہے ایک وہابی بھی غیر مقلف جن کو وہ حدیث کہتے ہیں ایک وہابی بھی جن کو جو بندی کہتے ہیں. کہ دونوں گروہ نام کی تبدیلی سے دھوکے مت کا نام تبدیل کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی سمجھ نہیں آ تو شاہ واحد کے متعدد نام ہے تعدد اسما سے تعدد حقائق جو ہے اس غلط فامی میں آپ مت پڑھیں اس دھوکے میں نہ پڑے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 اللہ منشاء سمجھ آ رہی کہ نہیں تو جناب ابلیس نے سیدنا آدم علیہ سلاط و تسلیم کی تعظیم سے روح گردانی کی ایراض کیا جس جس اللہ تعالیٰ کی جس اطاعت میں تعیم نبی تھی ابلیس میں وہ اطاعت نہیں کی حالانکہ خدا کی تھی اللہ تعالیٰ کو حکم اللہ تعالی کا تھا لیکن اڑا وہ کس بنا تھا اس وجہ سے اتنی اڑا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے نہیں ابا وس تکبر کہ میں اس سے اچھا ہوں حال خیر و من ہو والی بات اس کے اندر دی. اپنی عزت اپنی تعظیم اپنی شان کے گھمنڈ اور غرور میں وہ لانتی مبتلا تھا اور یہی بحابیہ کا کام ہے اسی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ اور یہ کرام کے مقابلے میں اڑتے ہیں مرتے ہیں نستے ہیں کہتے ہیں ہم کمال ہیں ہم کم نہیں ہیں یہ کون ہوتے ہیں جن کو تم امام ہی بناتے ہیں ہم خود امام ہی ہیں ان کا دعویٰ اپنا وجود تسلیم کروانا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو امام تھے وہی امام ہیں یہ کہتے ہیں نہیں ہم امام ہیں اور کیا چیک کریں گے یہی اختلاف ہے ہم کہتے ہیں یار جن کو امامت کا حق حاصل تھا وہی امام یہی وجہ ہے کہ ہم چاروں اماموں کو کیا ان کے علاوہ بھی اہم کرام جو امام سفیان کوری امام اوزائی جیسے ہیں ان کو بھی ہم امام مانتے ہیں ان کی جو فقہ تھی جب تک تھی ہم اس کو برحق مانتے ہیں بعد میں اس کا وجود نہ رہا دیگر اماموں کی فقہ کا لیکن ائمہ اکرام und... ان... کی ہم تعظیم کرتے ہیں دل سے مانتے ہیں ان کی فقہ کو بھی صحیح برحق مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق والے کا حق مانتے ہیں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 ہاں کی تمام تری عمارت ہاں کی تمام تری عمارت جو ہے وہ صحت اعتقاد پر مبنی ہوتی ہے اگر اعتقاد صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا جب اعتقاد صحیح نہ ہو تو ناممکن ہے عمل کا صحیح ہونا جب عمل صحیح نہیں ہو سکتا تو تقوا کیسے ہوگا تو اس کا مطلب یہ نکلا ان سے تقوع کا دور وقوع محال ہے ریز گار ان کے اندر نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر اولیاء اولیا کرام کبھی کسی کبھی کسی علاقے میں آپ نہیں دکھا سکتے جو باقیوں کے اندر کوئی بلی پیدا ہوگا سر میں بات کیا جو وراثت امبیا میں وراثت امبیا میں ان کے پاس اللہ تعالی نے کرامات تکوینی اور کرامات جو معرفت ہوتے ہیں ان اللہ تعالی نے ان کے اندر رکھے ہوں یہ فارغ ہوتا ہوں بدولت عظما صرف اللہ تعالیٰ علی آل سنت میں رکھتی آل ہے اچھا بات کو سمجھنا ابتدا کون سے تو ہوئی اس اس خنزیر سے ہوئی یعنی ابلیس سے وہ بھی تعظیم میں عباد اللہ کا انکاری ہوا خود کو اچھا جان کر اور یہ بھی اسی لعنت کے پر میں موجود ہے ان کا کوئی البانی یا گفلان ہے غفلان کا وہ کہتے ہیں کہ کون ہوتے ہیں امام ہم چھوڑے ہیں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 پرست پرستار ہیں اور غلام ہیں کے جو غلام ہیں اور پرستار بالکل اسی طرح اگر دعوے کو نہلائل س... قبی براہی سے اگر نہ صابت قرض کر کرتا ہے تو وہاں سے ہوئی پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ شخص جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادل پر اعتراض کیا تھا مم. بخاری مسلم کے اندر جس روایت موجود ہے ذل رول خوبرہ جس کا لقب ذل تھا اس نے اعتراض کیا تھا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے عادل پر یہ یا محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں یہ فرمایا اذا لم جب میں عدل نہیں کروں گا تو کون عطل کروں گا اس وقت حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کر یا رسول اللہ اس کو مار دیتا ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلح کے وقت کے ساتھ قتل سے منع فرما دیا قتل سے منع آپ نے فرمایا کہ لوگ یہ جی نہ کہ محمد دارو، دارو، لا بماری مسلم وغیرہ کی جی روایت حضرت جابر سے فرمایا کہ عمر چھوڑ دے چھوڑ دے لوگ یہ جی نہ کہیں محمد اپنے اصحب کو اپنے سنگیوں کو مارتا ہے لوگوں سے براد ہے کفار لوگ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 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقین کو مسئلے سے نکالا خیر وہ تو سیرت ابن شام سیرت ابن شام کے اندر موجود ہے جس طرح صحابہ کرام نے مسئلے سے منافع کو نکالا برآن آپ نے قتل سے جو منع کیا اس کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ محمد صاحب ہو تو محمد اپنے اصحب کو مارتا ہے مار ڈالتا ہے یہ لوگ نہ گمان کر بیٹھ یہ اصاب حالانکہ اصاب نہیں ہے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا وہ تو کہیں گے یہ ہمارے کہتے ہیں سنگی بیلی کو یعنی وہ بیلوں کو مارتا ہے یہ اب وہاں پر اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ انہو سیاح خروج فی امتی اومن ایک روایت میں یہ ہے کہ قوم نکلے گی اگلی روایت کے اندر آیا ہے مثل کا لفظ کدھر گیا قومن ہاغا ہا جی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی. نے فرمایا یہ روایت کے اندر قبرانی کبیر کے حوالے سیاض حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت فیوش کو مثلاً کتاب یکراؤن یکراؤن کتاب اللہ محل کا تن رعوس یا محل کا تن فَإِذَا وم فیضا خارا ہارا جبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا یہ شخص ہے نا را اس جیسے لوگ پیدا ہوں گے یقینا نکلیں گے بھائی، یقینا اس جیسے اس جیسے کیا مطلب جیس کہ جس طرح یہ مجھ پر دیدہ دلیری سے جلد سے بے باکی سے گستاخی سے اعتراض کر رہا ہے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 اس کے ساتھ کی قوم آئے گی جن کے اندر یہی سفات دیکھو گے یہی آدے دیکھو گے کہ اللہ کے دل بندوں پر اللہ تعالیٰ کے خلیفوں پر اللہ کے نائبوں پر یہ دلیر ہوں گے گستاخ ہوں گے منہ سے بگوا سے چھوڑ دیں گے نہیں سوچیں گے کیا کہہ رہے ہیں کہیں گے یہ سب غلط ہیں ہم صحیح ہیں کرام کو کہہ دیں گے کہ غلط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 کہ کیا تو کہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں خلقتنی من نار و خلقتن من تین خلقتنی من نار و خلقتن من تین اس کو تو نے اس کو آگا مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا تو آگ والے کو کہتا ہے اس کو سجدہ کر شیطانی دلائل اپنے گھڑ کے رحمان کو بتا رہا ہے رحمان کو بتا رہا ہے کہ تو غلطی بڑے نظم میں صحیح تو جو تیرا حق نہیں بنتا مجھے کہنا کہ نہیں تو بننے والا ہے وہ بنانے والا ہے بنانے والے کو بتا رہا ہے کہ نے اس سے بنانے والا بھول گیا بنانے والے کو پتا نہیں بننے والے کو خبر ہو گئی کہ اس سے بنا پا یہ بتا رہا ہے اس کو کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں سوچو تو صحیح کیا کر رہا ہو وہ آپ دیکھو ارے خدا کے بندو تباخ دیکھو توافق کیسا عجیب ہے تو یہی وہی لانت آئی غلق ہوئے سنرہ میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیدہ دریری سے اطرال کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا تھا قتل سے علت وجہ بیان فرما دی کیسے وجہ لیکن آپ نے ان کو مارنے ان کو مارنے کے لیے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 <سؤال> انہوں نے پھر خروج کیا یہ قوم و ذل خوصرا جیسی ایک قوم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نکلی حکومت وقت کے خلاف خروج کیا انہوں نے خروج سے خار خوارج بن گئے کیا بن گئے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا خوارج جو ہے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 جس کا میں نے نام رکھا ہے تحریک فنائز <laughs> <laughs> ایسی شیطانی جماعتیں جو ہیں نا شری حکم ان کا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ کس ترجے کے مجرم لوگ ہیں <laughs> نہیں سمجھ آ رہی <laughs> <laughs> <laughs> تو جناب باغی اور خارجی میں فرق ہے اگر <laughs> بادشاہ حق کے خلاف روج کریں اور یہ اعتقاد نہ ہو کہ یہ کافر ہیں واجب القتل ہیں مسلمان لوگ یہ حکومتوں والے اسلامی حکومت والے یہ کافر واجب القتل ہیں یہ نہ سمجھو صرف کسی شبے اور تعویل کے تحت وہ اس کے خلاف بغاوت کریں ان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں لیکن آگے ظالم نہ ہو ظلم کی بنا پر ایسا کرتے ہیں تو پھر بغاوت نے شمار ہو سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بگ شمار نہیں کیا گیا جب وہ ظلم زیادتی نہیں ہے پھر کسی تعویل اور صوبے کے تحت پڑھتے ہیں حکومت کے خلاف تو وہ باغی ہے جب تک کہ اعتقاد کفر کا نہ رکھیں یعنی کیا مطلب کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسلمان حکومت کافر ہے اگر وہ مسلمان اسلامی حکومت جن کی تقسیم کی کوئی وجہ نہیں ہے وہ کافر سمجھ اور مسلمانوں کو کافر سمجھ کر مارنا شروع کر دیتے ہیں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 کہ مسلمان یہ مشرق ہیں واجب القت کافر ہیں اور یہ واجب القتل ہیں اور عملی طور پر قتل ان کے کو جائے سمجھنا شروع، مارنا شروع کر دیا جائے ہاں جی تو ایسے شخص کو خارجی قرار دیا جاتا ہے اعتگاہی طور پر چاہے وہ حکومت کے اپنا حکومت کے خلاف قروج کرے چاہے نہ کرے سمجھ نہیں آ رہی سुحان مسلمانوں کی تکفیر کرے کہیں ہمارے عقیدے کے سواب سب کافر ہیں سب مشرق ہیں سب آج اب قتل ہیں پھر یہ اعتقاد رکھے موقع ملے تو عمل کر کے قتل کر دیں یہ خارجی ہیں اس اعتقاد کی وجہ سے یہ سو اعتقاد ہے تو تقسیر صحابہ جو ہے وہ اتفاق سے ان, کو ان خارجیوں کے اندر تھی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 اور صحیح پہچان اور حقیقت یعنی ماں بال فاصل جس کو کہتے ہیں حضرت خاطمت المحتین ہمارے فط حنفی کے اندر روز زمین کے مسلمہ شخصیت امام شامی رحمہ اللہ مختار پر جن کا حاشیہ مشہور ہے رد المختار شریف رد المختار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 یہ جی عرب کے ہوئے ہیں بہت بڑے شام ملک شام کے امام ہوئے ہیں اور دیوبندی ان سے فتوی دیتے ہیں یعنی کتاب دنیا پوری میں مسلم ایسے عنفی کی یعنی حقت ترین کتاب شمار ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں آپ نے عنوان ڈالا یہ دیکھ لیا مطلاگن اتبائے عبد الوہق عبد الوہق الخوارج فی زمانہ ہمارے زمانے کے خارجی عبد الوہاب کے متبعین آپ <تح <Thursday> فرماتے ہیں دن مختار والوں نے کہا سم الخار خلاثن امام, امام کی فرما برداری و تاج سے نکلنے والے تین ہیں و طریق ماحول میں حکم حکم ان کو پہلے معلوم ہو چکا وہ بغاق وہ یچیو حکم ان کا حکم آگے رہا ہے باغیوں تو خوارا بغات کا حکم دیا یعنی کیا مطلب کہ قتل ان کا اس وقت ہوگا جس جس وقت کے وہ خروش کریں گے خارا خارجو بات نہیں سمجھ آ رہی ہے حکم حکم بغات اسی وجہ سے کہا ہے باغی جب تک بول کر حکومت کے خلاف حکومت قتل کر سکتی ہے ان کو کسی کے خلاف بولنے پر قتل ہی کو کیا جا سکتا کوئی سوائے اللہ رسول کے یا پھر صدم ہو جائے گا ساکول وہ آل, الگ بات ہے ورنہ کسی حکومت وقت کے خلاف بولنے پر قتل کیا جا سکتا کسی یا ہاں جب وہ خروج کریں گے بغاوت کریں گے کہیں گے ہم خوش یا نہیں مانتے ہمارے گا اپنی حکومت قائم کرتے ہیں اس وقت اسلام وہ حکم بغات میں آ جاتے ہیں پھر ان کا خبرے گا میں یہی اشارہ رسول اللہ کرم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سمجھ نہیں بات کیا بان جاؤں اپنے اما کرام کی عظمت پر تو عزیز سے یہ حکم نکالا اور بالکل شادہ کرام کی سیرت تجربہ سے انہیں اب یوقفر اللہ صحاب نبینا صلی اللہ علیہ وسلم مانا آت المن طاقت ایسی طاقت جس کے جیسے اپنے آپ مطلب اپنی روک لیں دوسروں کا عملے سے مانا ہاتھ اور یوقفر اللہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت خارجی جو ہیں وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر قرار دیتے ہیں اس کے تحت لکھتے ہیں علم مان. تھا غیر و شرطن فی مسمل خواریں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 بال ہوا بیان اللہ خاراجونا اتنا بات کفایت کر جاتی ہے سمجھ بات کیا رہی تو وہ اعتقاد کفت ہے جو لگتے ہیں دوسرا مطابق کما باقا فی زماننا فی اتماع عبدالوحاب الذین خارجو من نجد و على علی الحرمین و کانو ينتحلون مذهب الحنابلہ لیکن هم اعتقدو انہم هم المسلمون و انہ من خالف اعتقادہم مشرکون یہ ہے سلمہ بھی یاد اللہ کہ جیسا کہ باقی ہوا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 اور حرمین شریف مکہ مدینہ پر غلبہ کر لیا تو سلط وکان کا مذہب حنبلی بلا ہمبلی امام امام محمد بن حنبل کا مذہب چراتے تھے چراتے تھے یعنی دعویٰ کرتے تھے ظاہر رکھتے تھے ورنہ تھے نہیں حال کا مذہب مذہب چرانا ہماری بات کیا رہی وہ چراتے تھے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہیں حمبلی لیکن ہمبلی نہیں تھے کیونکہ امام محمد بن نمبل کا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو آتے مشرق کر گئے مسلمانوں کو مشرق لاکنہ میں تاکہ دوں لاکن نہ یہ لاکن استدرات کے لیے آتا ہے کہ مذہب حنابلہ جو وہ شراتے تھے تو کیا جو ان کا احتیاط تھا وہ مذہب حنابلہ کے مطابق تھا نہ کیا لاکن نہ یہ وہاں نہ کرنا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 اور ایک ہوتا بس تباہو دیکھو وسطاہو کے کا قتل آہل سنت ہے اور اپنے اس غلط عقیدے کی بنا پر انہوں نے مسلمانوں کے اہل سنت کا قتل جائز سمجھا اور وہ قتل اور ان کے علماء کا قتل اہل سنت کا اہل سنت کے علماء کا قتل جائز جانا حتیٰ کہ صلی اللہ تعالی شوتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بے شوکت اور حکومت کو اجاڑ دیا توڑ دیا و خراب و بلا تو ہم غفر البم عشا کر المسلقی مسلمین عام اصلاطیم وصلاطین ومیاتی سن بارہ سو تینتیس کے اندر ان کی ایک مرتبہ حکومت وہ ترکیوں کی جنگ سے ختم ہو گئی جو مکہ مدینہ پر انہوں نے قائم کی تھی پھر لان انہیں برطانیہ سے مل کر مسلمانوں کے خلاف پھر انہوں نے بغاوت کی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 یہ کتاب میرے پاس پڑی ہوئی ہے نواب صدیق حسن وہاں پہ غیر مقلد کی بہت بڑا ان کا مشتحد ہوا ادھر کا امام ہوا ہے ہندوستان کا بھوپال کی ریاست کا نواب تھا جی تو اس میں ترجمان وادیت کے اندر لکھا میرے سامنے میں آپ کے سامنے چاند حوالے عجیب عجیب و غریب رکھوں گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کسی ایک کی بات نہیں ہوگی تمام وابیہ کی اتفاق بات ہوگی ایک تو ہوتا ہے شخص غلط جائے نہیں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 تو انہوں نے آکر جو ہے نا ان کو شکست دی ان خبیصوں کے قلیط جو پاؤں تھے ان سے سرزمین مقدس کو پاک کیا اور پھر جا کر انگریز کی ساتھ باز اور سازش ہے اور ان کی طاقت ہے ان ان, ان, ان, ان کے یہ جو ہیں بالکے اور یہ اطفال محدین اور وہ یہ عابدین ان کے پھر ان کو حکومت ثانی جو ہے وہ نصیب ہوئی ہیں جی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 نے لگے یہ بغیر نکاح کے ہمارے لیے حلال ہیں کیونکہ یہ ابو جل سے بھی بڑے کافر ہیں اور ہمارے مالوں کو حلال کر لیا اپنے آپ جہاں کوئی اگر کابے کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہوتا تھا نا اس کو بھی یہ قتل کر دیتے محض اس جرم میں یہ سننی ہے یہ مشرق ہے سننی ہے تو مشرق ہے کیونکہ جو بابیہ ہے صرف وہی مباحد ہے اور یاد رکھنا کہ ہمارے اہل سنت کے اعتقاد میں یہ بات داخل ہے وہ پنرک ہمارے اہل سنت کے اعتقاد میں یہ بات داخل ہے کہ جب تک کسی سے کفر سری نہ ہو کفر تعبیلی کی بنا پر کسی بھی پھر کے کافر نہیں کہا جائے گا یہ اہل سنت کے اعتقاد میں داخل ہے اس کو واجب قتل نہیں قرار دیا جائے گا ہاں جب کفر اجماعی سامنے آ جاتا ہے پر کافر ہے جس کو ارتداد کہتے ہیں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 تو قرآن یعنی مولا علی کے دور میں یا یہ ٹوٹتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم ان کو قتل کرو اے تم ان کو قتل کرو گے ان کی بڑی نشانی یہ ہوگی وہ ان کے اندر ایک ایسا شخص ہوگا جس کا بازو عورت کے پستان کی طرح ہوگا اس کو کہتے تھے رخ اب کیسے عجیب بات ہے یہ بھی عجیب اتفاق ہے حجیب یہ بھی عجیب اتفاق ہے قدرت کی طرف سے حکمت الہی سمجھو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 انسانی بدن کے اندر ایک عجیب سا نقص اس کے اندر موجود تھا اور پھر اس کے بعد اس کے مثلہ جیسا وہ آ اس کا وہ ظلم فتیا تھا لطفیا عورت کے چھوٹا سا پشتان جو تھا نا اس کی طرح یہ اس کا ایک بازو جو تھا نا وہ آگے سے یعنی یہ ہاتھ نہیں تھا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 اور آپ نے فرمایا دیکھو یار اس طرح کا کوئی شخص ہے انہوں نے کہا جی ہے آپ نے فرمایا الحمدللہ میرے نبی اکرم علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا وہ ایسے لوگوں کو قتل کرے گا جن کے اندر ایسا شخص آم آم آم اللہ ہوگا میں نے ویسی جماعت کو قتل کر دیا میں نے بات کیا اور اسی موقع پر آپ نے یہ فرمایا تھا قتل ان کو کرے گا اولت دو گروہوں میں سے جو حق حق کے زیادہ قریب ہوگا اولت خواہ حق. حق کے زیادہ اس وقت ادھر سے سید رام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دینا تو سیدنا معاویہ اور وہ ان دو گروہوں میں سے قتل کرنے والے اس لائن ٹولے کو مولا علی کا گروہ تھا یہ مولا علی کا گروہ تھا تو اولت قوا بالحق نے بلاحق آپ نے وجہ سے بڑھ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 اور فرمایا جہاں حسین حق ہے وہی وہ قتل کرے گا اس کو ایک برو کو ملالی نے قتل قرار کیا قتل کیا نہیں سمجھ بات کی آ رہی خیر بات کو سمجھو جی تو بھائی تو بولو بخار کی تھے پھر ابن عبد کو خارجی قرار دیا گیا اور قرار دینے والے ہمارے آئی میں رام جن تک بریلویت کا نام نہیں پہنچا بات سمجھنا تھا یہ بدھ لوگ سمجھتے ہیں وہ تو بریلوی بریلوی یار امام بج رضا بریلوی ہندوستان میں نام مشہور ہے عرب کے اندر تو جانتا ہی نہیں تھا ادھر تو اہل سنت اور ہم بھی اہل سنت ہیں بریلوی کیا ہوتا ہے ہمارے سنت ہے دیشت دیشت دیشت امام احمد اللہ نے ہمارے عالِ سنت کے عقائد حقہ کی صحیح ترجمانی کی ہے اس وجہ سے ہم رضوی رضوی رضوی یا میرا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بریلوی کہنا شروع ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ایک, ایک ایسی غلطی ہے جو غیر شور غیر ارادی طور پر ہے आ, आ, आ, आ, आ, है? है غلطی کہنا نہیں تھا کیونکہ بریلوی سے محدود ہو گئے ہمارا تو دائرہ بہت وسیع ہے ہمارا وجم سب ہماہ سنت ہے اعلس سنت جماعت ہے ہماری پہچان یہ ہے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 جس کی تو منوائے گا ہم مانے تکبر والے نہیں ہیں ہم آکڑ والے نہیں ہیں جس کو <سلا> تو منوائے گا ہم سبحان سبحان اللہ اللہ بات نے تو بھائی بات یہ ہے کہ جماعت یہ ہمارا نام ہے صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے یہی چلا آ رہا ہے اچھا تو کون سی بات میں کر رہا تھا ہاں یہ امام شامی شامر اللہ پھر کے علاوہ تو میں ہاں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ نہ سمجھنا لوگ یہ سمجھتا ہیں کہ یہ جبادیوں کے خلاف بریلوی ہے میں بریلوئی تو ادھر پیدا ہو رہا ہے یہ عرب والے امام یہ دیکھ لو بارہ سو باون بارہ سو باون میں امام اہل سنت کی وفات ان کے بعد ہے بہت بات ہے امام اہل سنت کی وفات امام شامی کے بہت بات ہے اسی کو ان کی وفات ہے ان کی وفات کا بارہ کتنا عرصہ پہلے گیا ہے امام احمد رضا سے یعنی ان کی اچھا یعنی امام محمد رضا ان کی یعنی ان کی وفات کے بعد پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ان کو بریلوی مذہب پہنچ گیا جی بریلوی مذہب بریلوی نہیں پہنچا ہاں مذہب پہنچا تھا ان کو کوئی بریلوی نہیں مذہب جس سے مذہب آپ سنت سننا وہ ان کے پاس بریلوی کو نہیں پہنچا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 سے عدوم عدوم انما حزمه من آیت مبارکہ کے ساتھ امام صاحب مالکی رحمہ رحم اللہ مال کی مذہب کے عرب کے وہ یہ بھی امام احمد رضا کی پیدائش سے پہلے مبارکہ یہ لکھ رہے ہیں اس میں اس آیت کے اترنے کے اسباب بیان فرما رہے ہیں ایک سبق پہلے بیان فرما دیا پھر دوسرا قیلہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ قلعہ حاضل آیتوارین ہر ریفونا تھا اویل القیتا ہے وہ فرمایا اب بعض حضرات عیمہ علماء یہ فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ آیت اتری ہے فی الخوارج خارجیوں کے حق میں خارجیوں کے متعلق اللہ دبینہ جو ہر رقو تعویر جو کتاب و سنت کے معنی کو بدلتے ہیں وہ ایکتحل فضال اقتما المسلمین اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے خونوں کو اور مالوں کو حلال سمجھتے ہیں آگے وہی بات وہ فرق کیا بتایا تھا انہوں نے کہ تخفیر مسلمین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 خبردار سن لو یہی جھوٹے کوئی حق پر نہیں ہے یہ باطل والے شیطان نے ان پر غلبہ کر لیا یہ اس کے مغلوب بندے بن گئے ذکر اللہ ان کو اللہ کا ذکر اس نے بھلا دیا دین بھلا دیا جو حق تھا اتباع تھی بزرگوں کی وہ سب ختم کروا دی ان کو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 نہیں آتا ایمان سے بتاؤ بدانوے کا گاٹا ہی رہتے ہیں یہ جہاں پر جاتے ہیں گھاٹا ہی ہوتا ہے <تصف> نسل اللہ ال کریمہ اللہ کریم <تصف> <قرارب تصف> سے ہم مانگتے ہیں ان کی نسل ہی ختم کر دے کی سابی رحمہ اللہ آرم اللہ پرواتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ ان کی نسل ہی ختم کر دے یہ تفسیر تفصیل کی ہاں جی میں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 لوگوں کا تسلط ہے وہی کتابیں چھاپ رہے ہیں شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو کہ یہاں سے کچھ سنی مذہب رکھنے والا کتاب شائع کر رہا ہو اس وجہ سے یہ حرف ہوں نا تو ابھی تک کتاب اور سننا کام ہے ان کا کتاب و سنت کے معنی الفاظ بدل دیتے ہیں یہ تو انہوں نے وہاں پر یہ تبدیلی کا ایسا جناب دھاوا بول رکھتا ہے کیا بیان کرو ایمان سے ہوئے ہوئے میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں میں کیا کیا ظلم و سطم کے دکھاؤں حدیث نکال دیتے ہیں تبدیل کر دیتے عبارتیں کی بارتیں اڑا دیتے ہیں جی یہی جو عبارت ہے ساحی شریف کی میں نے آپ کو دکھائی ہے مصری چھاپا بہت پرانا مصری یا پتہ بیروتیا کدھر ہے بیروت لکھنا پھر جناب جی انہوں نے کیا کیا دیکھیں یہ چھاپا ہے دارالقطب العلم کا یہ بھی پرانا ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے یہ دیکھو اپنا یقال لو اپنا اس میں اسی آئش میں یہ فوٹو کاپی میں نے کروا کے مختلف دار القطب العلمیا والے کے اندر بھی ہے یہ اچھا پھر یہ ہے جناب جی نا یہ کس کا ہے ہاں لستا دار الجھیل بیروت کا یہ فضیل علی محمد اضبع. اچھا سر یہ اس کی تحقیق ہے اس کے اوپر ہاں امام شاعی کے اوپر لکھی ہوئے بارہ سو اکتالیس ہے جی وفات بارہ سو اکتالیس ہی. اچھا دارالجیل والا بیروت یہ لکھا اس پر کیا کیا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 یہ یہ کون سا ہے کس حدیث کا ہے یہی تو نہیں ہے یہ دار الفکر والے کا دار ہاں دار الفکر والے کا دار الفکر والے نے کیا کام کیا اس نے سیدی سادی نئی کتابت کروا لی نئی کتابت نے اس کو اڑا دیا یہ دیکھو کہ نہائرحم بس یہ قالوا مافیہ خاص تھا اچھا اتنا کیا کیا یہ کون ہے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 آ اللہ تعالیٰ معافی دے کیا کیا یعنی اور پھر وہ خارجیت کی بو جو ہے نا پتہ نہیں کہاں تک کہاں تک پھیلی جنا مدبو جو ہے اس نے کتنا لوگوں کو متاثر کیا ابن تعمیر کے پاس بھی وہی خارجیت رہی ہے کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کا یار اجتہادی مسائل کے اندر تقسیم کا قائل تھا اجتہادی مسائل میں ظلم تو یہ ہے وہ مردود کتی مسائل کے اندر تکفیر ہوتی ہے ضروری کتھی ضروری ہوگی خالی کتی بھی نہ ہو ضروری مسائل کے اندر جا کر ہوتی ہے جو ضروریات دل سے بن جاتے ہیں جن کو ہم ہیں وہاں پر جا کر تکفیر ہوتی ہے یا وہ ان تمام اصولوں کو بالائے تاک رکھ کر وہ اپنی سر زوری اور سینہ زوری اور جو وہ جو چوری سینہ زوری کے طور پر وہ کیا کہتا تھا وہ کہتا تھا جیسا مشرق ہے ان اسی مردود کے فتحوں پر ان خدیشوں نے دنیا قائم کی اور با، وہ اپنے آپ کو عملی کہتا تھا اور یہ بھی اپنے آپ کو عملی کہتے تھے وہاں پر ہم تو عملی ہیں اور عجیب بات یہ ہے یاروں <tik> کو جب گرفت ہوئی کہیں سے تو فورن کرکٹ کی طرح رنگ بدل گیا ارے بھائی ہم کیا کہتے ہیں کسی کو کافی ہم کریں کہتے ہیں ابر عبد الوہب نے اندازہ لگاؤ جس کے فتووں پر جس کی تحریک پر لاکھوں مسلمان پہ پیک چلے گئے شہید ہو گئے اس پہ لوٹی گئی سب کچھ ہوا عرب کے اندر اور یہ خنزیر حکومت وہ کی سوروں کی سعودیہ میں قائم ہوئی اور پھر وہاں وہ اور علاقوں میں قائم ہوئی حضرت جی وہ ابن عبد جو ہے اس کے میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے ایک طرف عملی طور فتوے دے کر عملی طور پر قتل عام کروا رہے ہیں دوسری طور پر جب کسی نے گرفت کی عالم نے یار یہ کیا تم کرتے ہو تم تو پھر خارجی ہو نہیں تو توبہ توبہ توبہ ہم تو کسی کو کافر ہم تو شیخ اکبر کو کبھی کا کافر کہا ہے ہم کس مقلط کو کافر کہتے ہیں سب امام براہ کریں سب امام ٹھیک ہے وہ گرگٹ کی طرح فور ہے نا موقع شناخت منافق لوگ جس طرح کا وقت چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کو اپنا الو کا جو ابن قیمت بھی ایسے کرتا تھا یہ میرے پڑھنے میں آیا امام تقیق ہسنی نے لکھا ہاں کفایت اختیار کے اندر میرے خیال میں امام تفیقی نے لکھا کہ یہ اس کا کام ہے اور جتنے وقت میں جو پکڑا گیا گرگر کی طرح رنگ بدل جاتا ہے جو پہلے دعوے کرتا اس ہے اس کا فوراً بدل جاتا ہے اسی طرح کا رویہ کا اور تازہ ترین بات کیا ہے تازہ ترین کہ اپنے کے علاوہ سب کو مشرق کافر تاکہ اپنے بڑوں کو بھی یہ کہہ جاتے ہیں جب ان کی مات ماری ہوتی ہے طالب الشیطان کیا طالب الرحمان راول پنڈی کا بڑا ملڈ اس خنزیر کے ساتھ میری بات ہوگی میرے وکیشن بحبو میرے پاس بھری پڑی ہے تو اس کے اندر میں نے پوچھا شاہ عبری اللہ محدید سے میں نے کہا جی بہادر الموجود کا اعتقاد نظریہ جو ہے رکھنے والا کافر ہیں ہے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 شیخ عبدالعزیز محدود علی کے فتح کے اندر موجود ہے فتح عزیزیہ شریف کے اندر کہ بہت ادھر بج وجود بابلہ ماحبل موجود ہے بالکل برحق ہے اور یہ عقیدہ شوفیاں کا یہ نظریہ فلانگ پلانگ پلان. پھر سب اسی طرح یعنی سب سب کے سب اس پہ قائل ہیں تو وہ کہنے لگے یہ جی سب مشرتا ہے سمجھ نہیں وہ وہی خبر سکی باتیں ہاں صرف مسلم باقی صاحب مسلم ہیں وہ نا وہ جب ہمارے آدھی مارکہ میں بھی آگیا گیا وقت دیکھ وقت کیا اس کے بعد سب میں نے تحقیق کو آگے بڑھایا نا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 اسے سمجھتے ہیں نہیں جب کتے برابر نہیں سمجھتے تو معلوم ہوا یہ ان کے غلام اور ٹٹو ہیں یار کو دوست نہ کار کرو ہاں پاکستان کو امریکہ برطانیہ کا دوست مت کہنا یار ایمان سے یہ بہت بڑی مطلب ہے کہ توہمت ہے ان پر توہمت مت لگا حقیقت یہ ہے کہ یہ غلام اور پرشتار ہیں اور ان کو بھی اس بات پر غصہ آتا ہے کہ کیوں ہمارے دوست کہتے جو دوست برابر کا منوا لیتا ہے نہ وہ دوست ہوتا ہے یار آگے سے کر جاتا ہے نہیں دوست کی دوست کو ماننا پڑتی ہے نہ مانے تو اس کو خطرہ ہوتا ہے ناراض ہو جائے گا جس کا کان پکڑ کر کرا کام کروایا جاتا ہے اس کو دوست نہیں کہتے اس کو غلام وہ ڈڈو ہوتا ہے مجھے مجھے وہ کیا ہوتا ہے تو وہ کان پکڑ کر بات کام کروا لیتے ہیں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 کہ تمہارا لشکر طیبہ کا نام یہ بالکل واحد کے مطابق تھا تمہارا واحد لیکن لائنوں یہ تو بتاؤ کہ جماعت نام رکھا ہے تو یہ کون سی واحد تازہ ترین اتری ہے مرزا گدرا سمجھ سی اگر کافر کے کہنے پر تم نے یہ نام بدل لیا یا کافر کے ڈر سے بدلا یا کافر کے امر سے بدلا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 یہ وہی بات ہے کہ شہید ہونے کو جیت تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دے بے غیرت کے بچے ادھر مجھے تو بے جان فوٹو لگی ہوئی ہے بغیرت کا بچہ وہ گھر سے نہیں نکال سکتا اور ادھر جا کر تو لڑ رہا ہے وہ پنگے لے رہا ہے لڑ نہیں رہا وہ تو پنگے لے کر مسلمانوں کو لڑاتے خراب کراتا ہے بڑھواتے ہیں بغیرت بچے تو مسلمانوں کو بڑھوا رہا ہے اسے امریکہ کے اشارے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 دیا جو عنوان دیا اس عنوان کو ثابت کرنے کے لیے وہ اب لائف ہے اور صحیح موالہ نظیر صاحب حصے کی طرف آتا ہوں یعنی وہابیوں کی انگریز پرستاری اور غلامی کے بیان میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہابیوں کی دو دوخش میں غیر مقلدوں کو یعنی جو کہتے ہیں کہ جی ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہم خود قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے وہ حدیث کا کہلواتے ہیں اپنے آپ کیا کہلواتے ہیں ان کو غیر مقلف نہیں کرتے دوسرے وہ ہے کہ جو کہتے ہیں نہیں جی ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید میں ہیں ہم اماموں کو ماننے والے ہیں وہ عقیدے میں جو وہاں ہیں اور ان کا نام دیوبندی ہے ایک ہی مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں باقی سب اختلاف تقلید کے مسئلے میں وہ کہتے ہیں ہم تقلید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے دیوبندی کہتے ہیں ہم کرتے ہیں اہل حبیص کہتے ہم صرف ایک مسئلے میں اختلاف ہے باقی سب میں اختلاف اعتقادیات جتنے ہیں ان میں جو متفق ہو و نادری کسی بات میں جا کر اختلاف کرتے ہوں محمد بن عبد الوہاب جس کا ابھی میں نے عرب کا وہ نجدی بڑھا جس نے وابیت کی یہاں یعنی اپنے دور میں ابن تعمیہ کے بعد داغ بیل ڈالی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 آخر آخیا میں شیدیا پچھے پڑا یا الماری درمیان والی الماری درمیان والی الماری کتاب آتی ہے فتح رشیدیہ دیو بندیوں کا کتب ارشاد سارے دیو بندیوں یعنی جن سے مذہب دیوبند یا دیوبند نام آگے مذہب کے حوالے سے چلا ہے وہ سب اس پر متفق ہیں وہ یہ چار پانچ شخص ہیں اور بندیوں کے بڑے اکابر جن کو شمار کیا جاتے وہ یہ ہی ہیں وہ یہی ہیں قاسم نانوتوی ہے رشیدہ گنگو ہے اشرف تھانوی ہے خلیل امبیٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ ان کے قابل آر ہیں چار ان کے بڑے شمار ہوتے باقی تو سب چیلے چمچے کر رہی اپنی کتاب خطب شمار ہوتا رشید گنگوئی اس نے صاف ہتاو رشیدیہ کے اندر لکھا جب اس سے پوچھا گیا محمد بن عبد کا ایسا شخص اس نے کہا وہ اچھا آدمی تھا اور اس کے عقائد اچھے تھے اللہ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 بات کو سمجھنا ذرا مم. اور ادھر کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں حنفی ہیں مم. اور فتحوا شامی حنفیوں کا بہت بھر فتح اور کتاب دنیا بھر تاخیر کی کتاب سے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ لکھ رہے ہیں عبد کا نام لکھ کر محمد بن عبد کا کہ وہ اور اس کے تابق متبین سب خارجی لوگ ہیں بے شک کیا انہوں نے کہا خارجی مم. لوگ مم. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ان کے غلط ہے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 اور اس بنا پر ان کو واجب القتل سمجھتے ہیں تو وہی وہ خارجی ہیں وہ تو ساتھ بھروا گئے فکان والے تحقیق کر کے بتا گئے بات نہیں سمجھ آ رہی اگر مالکی فقہ والے ہیں وہ بھی کہہ گئے اسی طرح شافعی فقہ والوں کی تابیں بھی پڑی ہیں इस... جب یہ شا... بلکہ حنابلہ کے اپنے ہم... یعنی حمبلی حضرات جب ان کے خلی عقائد پر مطلع ہوئے تو انہوں نے بھی برات کا اظہار کیا سبحان اللہ ہاں بلکہ یہ جو محمد بن عبدالحاب تھا نا اس کا اس کے بھائی تھے اس کے بھائی تھے شاید سلیمان ان کی کتاب میرے پاس پڑی ہے بھاٹیا کر آدمی سبحان اللہ وہ اپنے تھے اور بھائی تھے سکھے بھائی تھے انہوں نے خلاف کتاب لکھی ہے میرے پاس موجود تھے سمجھ بات کیا سبحان اللہ ملتی ہے بازار میں مترجم بھی آ گئی ہے وہ اصل <تصفح> عربی میں <tip> لیکن یہ لکھ رہا ہے یہ کہتے ہیں ان کو کتاب ہی نہیں ملی یار کیا چکر ہے ڈوگ مرنے میں باپیاں کتابیں دیکھو پیچھا یا ادھر الماری درمیان لفافیا یہ دو اچھے آدرت یعنی دو دھڑے غیر مقلد اصل مقصود اور خنزیروں کا کیا تھا کہ پھنسا ہو کون پھنسا ہو سنیوں کو بھاگا پھنسے گا کوئی تقلید میں آیا پھنسے گا پھنساؤ جس طرح پھنستے ہیں یہ فتوا رشیدیا دیو بندیوں کا جو فتح ہوا رشید گنگوئی ان کا حکم یہ جناب اکوڑا سمجھ نہیں آئی, کی؟ جناب جی. سمجھ آئی بھائی آلا. اچھا جی اسماعیل دل اور کتاب تقویت والی مار وغیرہ اس کا ذکر میں کروں گا یہ بھی دیکھ لیں آپ میں رکھنا ادھر گیا وہابیوں کا قائد دو سو بیاسی سفر کتنا دو, دو سو, سو بیاسی وابیوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے پہلے وہابی آ... مذہب یہ کون فرقہ ہے مردود ہے یا مقبول ہے اور عقائد ان کے مذہب والوں کے مطابق اعلی سنت والجماعت ہیں ہے مخالف کسی امام کی تقلید کرتے ہیں یا جواب اس وقت اور ان اطراف میں وہاں بھی سنت اور دیندار کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آدمی کو مطلب وہ پہلی پہلے اس سمے تین سو ستائیس سمے پر تین سو ستائیس ہے اور ستائیس ہے ٹھیک سوال عبد الوہاب نزدیک کیسے شادی حضرت کہتے ہیں محمد بن عبد کو لوگ وہ ابھی کہتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا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 یعنی اس کا جو مسئلہ تھا بدعات وغیرہ شرک کے متعلق وہ ٹھیک تھا اور وہ روکتا تھا صحیح تھا تو مذہب کو صحیح کہہ رہا ہے نا اسے بات نہیں سمجھ آئے گا اچھا سوال آگے پھر وہ چل م. رہا وہ آپ ہی کون لوگ ہیں عبد نجدی کا کیا کیتا تھا اور کون مذہب تھا اور وہ کیسا شخص تھا اور آل کا قائد میں اور سنی حنفیوں کے قائد میں کیا فرق ہے جواب محمد عبد الوہاب کے مختریوں کو وہاں بھی کہتے ہیں ان کے عقائد عمدہ عمدہ یہ, یہ جو میں نے لفظ کہا تھا ने, ने, ने. ان کے عقائد عمدہ خبیص کیا کہتے ہیں تقریر جو اچھا دیکھو اب اب کیونکہ ان کے کی بڑے نے لکھ دیا کہ عقائد ان کے اب دوسرے کو وقت پڑ گیا بھی یار ادھر تو ہم جینے کے نہیں رہے جب ہمارے شاک نے کہہ دیا کہ کے عقائد عمدہ تھے ہمارا کیا بنے گا پھر انور شاخ کشمیری فیض الباری خلیل احمد امبیٹوی پوری اس کے خلیل کہہ رہا ہے الفق اندنا ماں کالا صاحب عدر مختار و و فلا خبر فلاں یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہی عبارت دور مختار والی نقل کر کے یہ کہتا ہے ہمارے نزدیک وہی حکم ہے انور شاہ نے یہ کہا کہ محمد بن عبد الفین لیجئے جن کی یہ پیروی کرتے ہیں کیا ایک شاخ کہہ رہا ہے ان شخص تھا فیض الباریک المحمد المفند میں علامہ انور شاہ کشمیری اماں محمد بن اب الب نجدی فن کانا راجل الم کون سا دماغ تھا وہ ماٹھے دماغ کا علم کا تھوڑا سا پکانا یا تھا سارا حکم بالقفر کفر لوگوں کو کافر کہنے میں جلد باز تھا بلا یہ بات اور حق بنتا ہے کہ ایسا آدمی جو بیدار دل ہو پختہ ہو اور وہ جو قفر اسباب کفر کو جانتا ہو وہی لوگوں کی تکفیر کے متعلق کلام کرے دوسرا نہ کرے یعنی اس نے جو کلام کی وہ غلطی یعنی ورشا کشمیری کی فیض الباری فلاں کے حوالے سے ہے پھر آگے خرید امبیٹوی نے کہا حکم فی الحمد ٹھیک ہے نا اب سمجھنا بات ہے یہ وہابیوں کے عقائد اس کو کہتے ہیں چال بازی اب دیکھو میں چال بازی ان کی تمہیں دکھاتا ہوں عجیب و غریب ایمان سے بتانا یہ دو بلدی لوگ جو ہیں امام احمد رضا بریلوی اور سنوں کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں بذاتی مشرق واجب القتل پتہ نہیں کیا کیا ان کے فتوے ہیں حتیٰ کہ ان کا رسالہ چھپا نکلا ہے وہ کیا <coughs> نام ہے اس کا تاریخ ہے اپنا سلسل روح داد روح دہات جشن سد سالہ دیوبند اس کا جاباز جاںاز تھا جاباز کا جو بندی ہوا ہے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 اس کے اندر بتانے کی بات یہ جی ہے کہ اس کے اندر جو بند کے مولویوں کا کافلہ ہاتھ میں جھنڈے لیے ہوئے جاتے ہوئے دکھایا گیا تصویر کے اندر اور سات کتے بھونک رہے ہیں کتوں کی تصویر دی گئی یعنی یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ درویش کو قرار ہو گئے اور یہ ان کے خلاف بولنے والے جو سب کتے ہیں کتے بھونکتے رہتے ہیں درویش چلتے رہتے ہیں یہ تصویر انہوں نے دی اچھا جی. امام محمد اشہاب حسین احمد مدنی وہ جن کے جس کے خلاف اللہ ما اقبال نے بند لکھا تھا دیوبند حسین احمدی دی چی بلا جبیس حجم ہنوز ندانت ردی ورنہ احمدی چی بلا جبیس فروت برسر کے ملت و بے خبر مقام محمد حربی دمفیٰ بے رساں کے دی ہم گر بُن دی تمام بول حبیسی یہ جی اقبال کے حسین احمد مدنی کے خلاف لکھے انہوں نے تہلکا مچا دیا دنیا کے اندر اقبال کا ایک نام تھا اور اتنا سخت گلمات کہ جو بندیوں کو جو یہ کہنا کہ یہ جی اجمی لوگ ابھی تک دین کا راز نہیں جاتے ورنہ کیسی عجیب بات ہے کہ دیوبند مدرسہ دین کا ہے اور حسین احمد یہ راگ الاپ رہا ہے یہ راگ الاپ رہا ہے یہ اعلان اور نارا مقل لگا رہا ہے کہ جناب دین جو ہے وہ قوم جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے زدوبند جی حسین احمد دیوبند حسین احمد جیسا اتنا گمراہ کرنے والا بندہ یہ جی نکل رہا ہے یہ کیسا دین کا مدرسہ ہے زدیوبند جی حسین احمد <laughs> اقبال <آنلا. laughs> جی کر رہے ہیں جی اسی وجہ سے وہ اس میں آیا نا وہ آپ کے پاس کا تاریخ تاریخ رقم کرنے والا نیا جو اٹھ رہا ہے وہ آیا تھا اور جامعہ اشرفیہ کا فاضل تھا یہ بلال اشرف کا ساتھی تھا اس نے کہا صاحب آپ کے پاس اس کا نام مجھے علی رضا علی رضا نہیں کہا رضا کیسے رکھتے ہیں علی نام تھا اس کا وہ آیا تو اس نے یعنی کون سی بات نہ کر رہا تھا یار ہاں اقبال کے بارے میں بالا خیال کوٹی اس نے نعم اللہ میں تو دوہراتا ہوں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہتے جب اس نے کہا نا بالا خیال کوٹی کے متعلق بھی آپ سے بات ہوگی میں نے کہا وہ ہاتھ ملا کہا پیش ہٹ جائے چل چل پیچھا ہٹ جا تیرا شیدہ پستول جو ہے نا شیڈھا پستول کا پستول جو ہے نا اس کو اس کو ہاتھ میں لا سکتا تو نے میرے بزرگ کی توہین کی جو میرا ممدو ہے تم نے اس کو پکایا کر کے کھڑے رہے گا بہت بڑا ہے بار ان کا ماحول بھی تھا چھوٹا موٹا تھوڑا پتا کتنا اس نے ڈگری کی ہوئی تھی وہاں کا فاضل کا شرفیا تھا وہاں مدرس بھی رہا کہاں اور مدرسوں میں رہا اور چودھری سب کا بھی اس کے ساتھ تھا یہ چار اور آدمی مطلب اس کی تاریخ کا ہے پوری ہاں تاریخ دیوبند کو آسرن اور ترتیب دینا چاہتا ہے تدمید کرنا چاہتا ہے اس کی جو تاریخ چلا رکھی ہے اس نے تو ایسا آپ کا میں نے کہا ایسے خواروں پر چلا گیا سبحان اللہ. ان کو کیوں آگ لگتی ہے اقبال سے کا فکر ہے یار بم کہتے اور دیوبندی ملا بمفیٰ میرا ساکیش کے دی ہم اوز. یہ وطن کو چھوڑ مصطفیٰ کا غلام بن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 گولاب کا لقب دیا ان کو کہ تم پکے گولا بو اگر اسی نظریے پر رہتے ہو جو تمہارا نظریہ ہے وطن سے بنتی ہے حسین احمد تم پکے بولا بو اس نے پہل کا بچا دیا پوری جی دنیا میں یہ بندیوں کے خلاف طوفان کھڑا ہو گیا مر گئے منہ نکالنے کے نہیں تھے لوگوں کو منہ دکھانے کے نہیں تھے اس وجہ سے یہ غصہ رکھتے ہیں ہمارے پر اندر اقبال سر میں بات کیا میں وہ پختہ تھا اپنے بیٹے آج ہی میں نے شیر لکھا ہے اقبال کے جاوید نامے سے ہاں اس کے اندر اقبال کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو بیٹے دین کے اندر جس طرح ہیرا ہوتا ہے ہیرا اس طرح مضبوط ہو جا ہیرا کیا دھات ہے آپ جانتے ہوں گے ہیرا وہ ظالم دھات ہے کہ اگر لوہا نیچے رکھ کر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 اقبال کہتا ہے اپنے بیٹے کو اور مسلمان کے بچے کو کہتا ہے دین کے اندر ایسے جی, جی ایسے مضبوط ہو کر رہے جس پر ہوتا ہے رات تمہیں کوئی دین سے ہٹانے والا ذرا بھر ہٹنے کا نام لے چاہے جان چلیے اور ایک جمع سرکار ہیں جو بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے کو دست نگر نہیں بنایا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 انہوں نے کہا کہ میں نے بھائی انگلش پڑھائی ہے میں نے دست مولوی نہیں بنایا میں نے کہا اس خبیس سے پوچھو وہ خبیس یہ انور علوم جو تم نے ملتان میں بنا رکھا ہے لوگوں کے بچوں کو بھوکا کنگلا اور دست بنا رہا ہے اپنوں کو نہیں بنا تھا کتا پھر لوگوں کو کیوں غلط سبق دے رہا ہے یار اپنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا مومن وہ ہے آپ آپ نے فرمایا اپنے لیے جو پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کر ایمان کی نشانی ہے ایسی عجیب بات ہے کہتا ہے دست نگر بنتے ہیں یعنی کیا مطلب پھکے کنگلے بننے مدرسے ہیں میں اس واسطے اپنے پترا نکول پڑھایا سارا تاکہ پھکا کنگلا کوئی نہ بنے اور مزدور لوگوں کے پترا رکھتے ہیں میں کو دجا اور دزل بازو اور کیا انگریزی ٹھسو کیا کیا تمہاری بات بیان کریں کیا کیا تمہارے ظلم بیان کریں خیر تم بھی انگریز کے, ساتھ کے चैनल. चैनल. चैनल चैनल चैनल चैनल بات کو سمجھنا ذرا خیر اس پر تو میں تبصرہ کروں اسی پر وقت لگ جائے اس بات پر میں تبصرہ کروں قسم خدا کی ہو ہو ہو ہو سب شرک تم اسی بات اسی اسی کے اندر شرک دیکھو اسی کے اندر کفر دیکھو کسی کے اندر تمام دگا بازی دیکھو پتہ نہیں کیا کچھ منافق دیکھو سب کچھ اسی ایک بات سے نکال کر پہروں گا بے شک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ہاتھ میں بات آئے اور پھر بات کا کچو نہ نکلے اس کا سب کلجا کوٹام نکال دیتے ہیں بے اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کا کرم جب اترتا ہے تو لفظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ بات پڑی ہوئی ہے سمجھ نہیں رہی تو جناب جی نا دین میں مکلا وہ یہ کہہ کہ دین میں مکلا دین میں ہیرا بن جائے اور کادمی کہتا ہے دین میں کھیرا بن جائے جو چمہ مرضی کھا جائے راتی اس کی نظر کو ساری ساری کھائی گئی نہیں کھائی گئی تو بات یہ کر رہا تھا بھائی کہ دیو بندی جو ہے نا ان کی دگا بازی دیکھو منافع داجل فریق امام احمد رضا کو اشیاب الثاقب کے اندر وہی حسین احمد مدنی جگہ جگہ دجال پب تری کیا کہتا ہے کافر اعظم دجال, دجال دجال کے بغیر تو بولتا ہی نہیں ہے نا اشیاب الاقب کے اندر پڑی ہے بازار سے ملتی ہے یار اردو میں ہے حسین احمد مدنی کی تصنیف ہے تمام جو بندیوں کی موہریں ہیں اس پر بڑوں چھوٹوں سب کی لیکن عجیب بات یہ دیکھو منافق کیا ہوتا ہے وہ گرگٹ کی طرح ہر رنگ بدل جاتا ہے موقع پرست ہوتا ہے کتا یہ ہے کتاب خطبات حکیم الاسلام خطبات حکیم الاسلام اسلام یہ حکیم الاسلام کس کو کہتے ہیں ان کا مدرسہ دیوبند کا موتم ہوا ہے قاری طیب قاسمی یہ قاسم نانوتری جو مدرسہ دیوبند بنانے والا تھا یہ اس کا پوتا ہے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 दो सौ इक्कीस सफा हिस्सा सातवा हिस्सा सातवा सफा दो सौ दो सौ इक्कीस बरेलवी आलम की तोहिन भी दुरुस्त नहीं गुनवान है बरेलवी आलम की तोहिन भी दुरुस्त नहीं आगे सुनिए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 مولانا کا لابل کیوں نہیں کہا مولانا کا مانا ہوتا ہے ہمارا آکاش کیا ہمارا آکا اور سردار یہ امام احمد رضا کی کرامت ہے وہ تو ان کو یہ کہتے ہیں اور یہ حضرت ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مولا ہیں ہمارے آقا یہ کرامت نہیں ایمام سے بتاؤ کیا دشمن منہ نکال نکال جلدی کیا منہ سے ماملا غرن بہت ڈانٹا ڈپٹا آگے سنو یہ اشرف تھانوی کی بات تھی ایک طرف کیا شیاب شاقب میں تجال تجال چل رہا ہے اور ایک طرف واحد کا لفظ جو ہے مولانا کا لقب نہیں دیا اور واحد کا لفظ بول دیا کہ جی محمد رضا کہتا ہے اور اتنے پر ہی حضرت بگڑ گئے بگڑے جو ہے بگڑے بگڑ جانے آپ حضرت آگے کیا کہتا ہیں بہرحال ہم تو اس طریقے یہ اب قاری حکیم الاسلام یہ خود حکیم الاسلام ہے اب حکیم الاسلام مدرسہ دیوبند کے بانی قاسم آسم نانوتری کا پوتا حضرت کہہ رہا ہے کہ ہم اس طریق پر ہیں کہ قتع جو قت ان کی بے حرمتی جائز نہیں سمجھتے کافر فافک کہنا تو بڑی چیز ہے اللہ تمہارے آمی. آمی. تمہارا تو ہماری اللہ, اللہ ان کی نسل ان کی جڑ جڑ ختم کرات مطلب ہے یق نہ کرنا کب ان کی بے حرمتی جائز نہیں سمجھ جائز نہیں سمجھتے یعنی کیا مطلب امام محمد رضا کی بے حرمتی اور بےتی اور ان کے خلاف کچھ ایسا لفظ بولنا یہ دارالعلوم دیوبند کے مدرسے سے تمام ملاؤں کی مہر لگی ہوئی ادھر پڑی ہوئی ہے حکیم الاسلام انہوں نے خود چھاپا ان کا اپنا خطیب ہے سب کچھ ہے حکیم ہے ان کا محتم ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا طریقہ ہم ہم ہم اس طریق پر ہیں ہم دیوبند والے اس طریق پر ہیں کیا کہ ان کی بےر امتجاج نہیں سمجھتے یعنی شرح طور پر شرحی طور پر اس کا مطلب ہے جتنے وا بھی دیوبندی حضرت کے خلاف بولتے ہیں کوئی بکواس کرتے ہیں کو بے ادبی کا کلمہ بولتے ہیں تو یہ نتی شرحی طور پر گنا ہیں دیوبند کے فتوے کے مطابق <laughs> <laughs> <laughs> بار کیا <laughs> <laughs>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 کافر فاسق کہنا تو بڑی دور کی بات ہے بڑی چیز ہے یار کیا لکھا ہوا کافر فاسق یعنی کافر کہنا احمد اللہ خان صاحب کو تو بہت کہنا یہ ہم ضرورت کر سکتے ہیں ہم تو بے فرمتی جائز نہیں سمجھتے کیا بے فرمتی جائز نہیں سمجھتے بات سمجھ آ رہی اور ادھر دجال دجال چل رہا ہے <laughs> سمجھ نہیں آ رہی یہ وہی منافقت ہے کہ جب ابن عبد الحاب کی طرف سے ان کو پکڑا جاتا ہے تو فوراً او ہو وہ بدھو تھا بلی دن وہ فیصل بار انور شاقی بلی تو تبا تھا کن ذہن تھا فدو تھا بازو ایسا بیسل آدمی تھا فلان تھا ورنہ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 حصہ گوبند والا ایک حصہ غیر مقلدین والا اب دونوں کے انگریز کے ساتھ کس بنا کیسے تعلقات تھے کہ میں نے ان کو فرشتار کہا اور غلام کہا اس کو پھر ثابت کرنا نماز کے بعد اس کو اٹھاتا ہوں ان کے حوالے علیحدہ دوں گا ان کے حوالے علیحدہ دوں گا ان کی کتابوں سے ان سوروں کے ان کی کتابوں سے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دینا جو سودا ہو گیا سارا والی آیا تھا آپ کے سامنے کیا کیا تھا اس کا حال میں نے محقق بنا وہ بن رہا تھا کہ بھائی میرے پاس آئے حوالے لینے کے لیے کیا آپ بس حوالے کچھ دیں میں نے کہا بس ان شاء اللہ دوں گا ایسا حوالہ دوں گا آپ یاد رکھیں کیا حوالے لے رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند والے انگریز کے دشمن انگریز مخالف جب میں نے کتاب سامنے رکھی میں نے <laughs> <laughs> <بردتے بھئی." laughs> <laughs> ان کے حکیم علیہ السلام قاری تیم کے خول پر دشتر. رات میں نے وہ تبصرہ پیش کیا کہ یار جو کچھ یہ قاری تجب نے لکھا ہے اس قاری قدیث نے جو کچھ لکھا ہے حقیقت ہے یا خلاف حقیقت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 بڑے کہہ رہے ہیں کہ کافر اور فاسق ہم فاسق تک بھی نہیں کہہ سکتے اس کے علاوہ بےرمتی بھی نہیں کر سکتے کوئی مول یعنی واحد کا کا نہیں بول سکتے جب بھی بولنا ہے ہم نے مولانا کہنا ہے مولانا یہ فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کہنا مولانا کہتا ہے اس میں بھی بے رمتی ہے یہ کہہ رہا ہے اس میں بھی بےرمتی تو بے رمتی کا لفظ ہم ختم جائز نہیں سمجھتے ٹھیک ہے نا جی اچھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب حقیقت ہے تو یہ حقیقت کے خلاف چلنے والے ہیں اگر حقیقت نہیں تو انہوں نے منافقت کی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے سے پوچھو تمہارے بڑے جو سب لکھتے ہیں کہ فلاں یا رسول کہنے والا مشرک فلاں کہنے والا مشرق سب ہے جی مدد مانگنے والا مشرک فلاں نقیدے والا مشرک کہتے مشرک بتتی کافر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اچھا ادھر کہہ رہے ہیں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 اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر اس کو کہنا بالکل جائز نہیں ہے وہ مسلمان ہے وہ عالم ہے بہت معظم ہے محترم ہے واجب الحترام ہے تعظیم کے کلمات کے ساتھ ان کو یاد کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں ہم اچھا جب یہ بات ہے تو بتاو حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ واپس اس کی کوفر اپنی طرف لوٹ جاتا ہے تو پکا تو ان کا نہ رہا سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی فلاس کافر جن کے عقائد کوفر کیا ہے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 سعودی عرب گنگتوں کی طرف سے چھپ چھپ کر آ رہے ہیں ان میں پڑھے دیکھو تو ایک جگہ پر ہے کہ کو کافر مشرق کہہ کر واجب القتل کیا جا رہا ہے اور دوسری جگہ پر کہتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں سب مومن ہیں ہم کون ہم کب? کب ہم نے کافر کہا ہے توبہ توبہ توبہ یا تو سمجھ آئی ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ <laughs> نے صفحہ الحلام ان کو کہا ہے انہیں حادی سے مبارک کے اندر جو خارجیوں کے متعلق ہے ذرا آپ نے فرمایا صفحا الاحلام میں فرمایا اکلو ویلے ہوں گے اکلو ہوں گے اکلو ویلے خود احمق سفی نادان بے وقوف احمق احمد مورکھ جنہوں برت ہونی نہیں لانتی کبھی کچھ کر دیں گے کبھی کچھ کر دیں گے ان کی زبان ایک نہیں اپنی گل چیت نہیں رہنی صاحب یا تو منافع تو آداز کو دیکھا جائے نو عمر سے جی بنتے ہیں سکولی لڑکی جی ہے اب بات کو سمجھیے گا جی اب میں نے پہلے یہ ثابت کرنا ہے کہ جن کھا جاتا ہے یہ انگریز کے پرستار غلام کیوں کرتاب ترجمان نے واپیا